جہاں بھائی کا سوال ہے حضرت صاحب دو سوال ہیں پہلا سوال ہے کہ حضرت صاحب کیا کار میں یعنی کار میں سفر کے دوران بیٹھے بیٹھے نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں یہ پہلا سوال ہے اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت صاحب آپ نے فرمایا تھا کل اے مفتی اے اے سوری مودودگی کے گروپ کے بارے میں یعنی مودودگی کے بارے میں اس بارے میں بھی اگر مختصر بتا دیں گے آج اگر وقت ملے تو مختصراً بڑی نمازش ہوگی کر اللہ خیر جی کیا نام ہے آپ کا محمد منیر بھائی اور جاو انڈر اسکور فور بھائی یہ ہمارے مفتی محمد اسمائی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ کار میں جاتے ہوئے نماز پڑھ مارنا جائز ہے لہذا فرض اور واجب جو ہیں وہ تو نیچے اتر کے پڑھیں گے نوازت جو ہیں وہ گاڑی میں ہو جاتے ہیں تو فورز اور واجب جو ہیں جو آر میں بس میں اپنی ہو تو متلکن نہیں کسی کو بھی ہو تو نہیں ہوتے ان کے لیے زمین پر اتر کر پڑھنا ضروری ہے سمت و چبلا ضروری ہے زمین کا یون چیز کا ٹھہرے ہونا ضروری ہے حتیٰ کہ میں نے کئی مرتبہ کیا کہ ٹرین میں بھی علما کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی ہاں اگر وقت نکل رہا ہو تو پال لی جائے بعد میں اس کو ادا کر لیا جائے سواری میں سے صرف فرل نماز جو ہے وہ کشتی پہ ہوتی ہے بحری جہاز پہ ہوتی ہے یا ہوائی جہاز میں ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ جو سواریاں ہیں ان پر نہیں ہوتی چونکہ یہاں سے اترا جا سکتا ہے لہٰذے کے بعد ہی